نیا قانون سعادت حسن منٹو منگو کوچوان اپنے اڈے میں بہت عقلمند آدمی سمجھا جاتا تھا گو اس کی تعلیمی حیثیت صفر کے برابر تھی اور اس نے کبھی اسکول کا منھ بھی نہیں دیکھا تھا لیکن اس کے باوجود اسے دنیا بھر کی چیزوں کا علم تھا اڈے کے وہ تمام کوچوان جن کو یہ جاننے کی خواہش ہوتی تھی کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے استاد منگو کی وسی معلومات سے اچھی طرح واقف تھے پچھلے دنوں جب استاد منگو نے اپنی ایک سواری سے اسپین میں جنگ چھڑ جانے کی افواہ سنی تھی تو اس نے گاما چودھری کے چوڑے کاندھے پر تھپکی دے کر مدبرانہ انداز میں پیش گوئی کی تھی دیکھ لینا گاما چودھری تھوڑے ہی دنوں میں اسپین کے اندر جنگ چھڑ جائے گی جب گاما چودھری نے اسے سے یہ پوچھا تھا کہ اسپین کہاں واقع ہے تو استاد منگو نے بڑی مطانت سے جواب دیا تھا ولایت میں اور کہاں اسپین کی جنگ چھڑی اور جب ہر شخص کو پتہ چل گیا تو اسٹیشن کے اڈے میں جتنے کوچوان حقہ پی رہے تھے دل ہی دل میں استاد منگو کی بڑائی کا اعتراف کر رہے تھے اور استاد منگو اس وقت مول روڈ کی چمکیلی سطح پر تانگا چلاتے ہوئے کسی سواری سے تازہ ہندو مسلم فساد پر تبادلہ خیال کر رہا تھا اس روز شام کے قریب جب وہ اڈے میں آیا تو اس کا چہرہ غیر معمولی طور پر تم ہوا تھا حقے کا دور چلتے چلتے جب ہندو مسلم فساد کی بات چھڑی تو استاد منگو نے سر پر سے خاکی پگڑی اتاری اور بغل میں داپ کر بڑے مفکرانہ لہجے میں کہا یہ کسی پیر کی بدعا کا نتیجہ ہے کہ آئے دن ہندوؤں اور مسلمانوں میں چاقو چھریاں چلتی رہتی ہیں اور میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اکبر بادشاہ نے کسی درویش کا دل دکھایا تھا اور اس درویش نے جل کر یہ بدعا دی تھی جا تیرے ہندوستان میں ہمیشہ فساد ہی ہوتے رہیں گے اور دیکھ لو جب سے اکبر بادشاہ کا راج ختم ہوا ہے ہندوستان میں فساد پر فساد ہوتے رہتے ہیں یہ کہہ کر اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور پھر حقے کا دم لگا کر اپنی بات شروع کی یہ کانگریسی ہندوستان کو آزاد کرانا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں اگر یہ لوگ ہزار سال بھی سر پٹکتے رہیں تو کچھ نہ ہوگا بڑی سے بڑی بات یہ ہوگی کہ انگریز چلا جائے گا اور کوئی اٹلی والا آ جائے گا یا وہ روس والا جس کی بابت میں نے سنا ہے کہ بہت تگڑا آدمی ہے لیکن ہندوستان سدا غلام رہے گا ہاں میں یہ کہنا بھول ہی گیا کہ پیر نے یہ بد دعا بھی دی تھی کہ ہندوستان پر ہمیشہ باہر کے آدمی راج کرتے رہیں گے استاد منگو کو انگریزوں سے بڑی نفرت تھی اور اس نفرت کا سبب تو وہ یہ بتلایا کرتا تھا کہ وہ ہندوستان پر اپنا سکہ چلاتے ہیں اور طرح طرح کے ظلم اٹھاتے ہیں مگر اس کے تنفر کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ چھاونی کے گورے اسے بہت ستایا کرتے تھے وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے گویا وہ ایک ذلیل کتا ہے اس کے علاوہ اسے ان کا رنگ بھی بالکل پسند نہ تھا جب کبھی وہ گورے کے سرخ و سپیز چہرے کو دیکھتا تو اسے متلی آ جاتی نہ معلوم کیوں وہ کہا کرتا تھا کہ ان کے لال جھریوں بھرے چہرے دیکھ کر مجھے وہ لاش یاد آ جاتی ہے جس کے جسم پر سے اوپر کی جھلی گل گل کر جھڑ رہی ہو جب کسی شرابی گورے سے اس کا جھگڑا ہو جاتا تو سارا دن اس کی طبیعت مقدر رہتی اور وہ شام کو اڈے میں آ کر ہل مار کے سگریٹ پیتے یا ہوکے کے کش لگاتے ہوئے اس گورے کو جی بھر کر سنایا کرتا یہ موٹی گالی دینے کے بعد وہ اپنے سر کو ڈھیلی پکڑی سمیت جھٹکا دے کر کہا کرتا تھا آگ لینے آئے تھے اب گھر کے مالک ہی بن گئے ہیں ناک میں دم کر رکھا ہے ان بندروں کی اولاد نے یوں روپ گانٹتے ہیں گویا ہم ان کے بابا کے نوکر ہیں اس پر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا جب تک اس کا کوئی ساتھی اس کے پاس بیٹھا رہتا وہ اپنے سینے کی آگ اگلتا رہتا شکل دیکھتے ہو نا تم اس کی جیسے کوڑ ہو رہا ہے بالکل مردار ایک دھپے کی مار اور گٹ پٹ یوں بک رہا تھا جیسے مار ہی ڈالے گا تیری جان کی قسم پہلے پہل جی میں آئی کہ ملعون کی کھوپڑی کے پرزے اڑا دوں لیکن اس خیال سے ٹل گیا کہ اس مردود کو مارنا اپنی حد تک ہے یہ کہتے کہتے وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا اور ناک کو خاکی قمیض سے صاف کرنے کے بعد پھر بڑبڑانے لگ جاتا قسم ہے بھگوان ان لاٹ صاحبوں کے ناز اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گیا ہوں جب کبھی ان کا منحوس چہرہ دیکھتا ہوں رگوں میں خون کھولنے لگ جاتا ہے کوئی نیا قانون وانون بنے تو ان لوگوں سے نجات ملے تیری قسم جان میں جان آ جائے اور جب ایک روز استاد منگو نے کچائری سے اپنے تانگے پر دو سواریاں لا دیں اور ان کی گفتگو سے اسے پتہ چلا کہ ہندوستان میں جدید آئین کا نفاظ ہونے والا ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی دو مارواڑی جو کچہری میں اپنے دیوانی مقدمے کے سلسلے میں آئے تھے گھر جاتے ہوئے جدید آئین یعنی انڈیا ایکٹ کے متعلق آپس میں بات چیت کر رہے تھے سنا ہے کہ پہلی اپریل سے ہندوستان میں نیا قانون چلے گا کیا ہر چیز بدل جائے گی ہر چیز تو نہیں بدلے گی مگر کہتے ہیں کہ بہت کچھ بدل جائے گا اور ہندوستانیوں کو آزادی مل جائے گی کیا بیاج کے متعلق بھی کوئی نیا قانون پاس ہوگا یہ پوچھنے کی بات ہے کل کسی وکیل سے دریافت کریں گے ان مارواڑیوں کی بات استاد منگو کے دل میں ناقابل بیان خوشی پیدا کر رہی تھی وہ اپنے گھوڑے کو ہمیشہ گالیاں دیتا تھا اور چابک سے بہت بری طرح پیٹا کرتا تھا مگر اس روز وہ بار بار پیچھے مڑ کر مارواڑیوں کی طرف دیکھتا اور اپنی بڑی ہوئی مونچھوں کے بال ایک انگلی سے بڑی صفائی کے ساتھ اونچے کر کے گھوڑے کی پیٹ پر باغیں ڈھیلی کرتے ہوئے بڑے پیار سے کہتا چل بیٹا ذرا ہوا سے باتیں کر کے دکھا دے مارواڑیوں کو ان کے ٹھکانے پہنچا کر اس نے انار کلی میں دینو حلوائی کی دکان پر آج سیر دہی کی لسی پی کر ایک بڑی ڈکار لی اور مونچھوں کو منہ میں دبا کر ان کو چوستے ہوئے ایسے ہی بلند آواز میں کہا حد تیری ایسی تیسی شام کو جب وہ اڈے کو لوٹا تو خلاف معمول اسے وہاں اپنی جان پہچان کا کوئی آدمی نہ مل سکا یہ دیکھ کر اس کے سینے میں ایک عجیب و غریب طوفان برپا ہو گیا آج وہ ایک بڑی خبر اپنے دوستوں کو سنانے والا تھا بہت بڑی خبر اور اس خبر کو اپنے اندر سے نکالنے کے لیے وہ سخت مجبور ہو رہا تھا لیکن وہاں کوئی تھا ہی نہیں آدھے گھنٹے تک وہ چابک بغل میں دبائے اسٹیشن کے اڈے کی آہنی چھت کے نیچے بےقراری کے حالت میں ٹہلتا رہا اس کے دماغ میں بڑے اچھے اچھے خیالات آ رہے تھے نئے قانون کے نفاذ کی خبر نے اس کو ایک نئی دنیا میں لا کھڑا کر دیا تھا وہ اس نئے قانون کے متعلق جو پہلی اپریل کو ہندوستان میں نافذ ہونے والا تھا اپنے دماغ کی تمام بتیاں روشن کر کے غور و فکر کر رہا تھا اس کے قانون میں مارواڑی کا یہ اندیشہ کیا بیاج کے متعلق بھی کوئی نیا قانون پاس ہوگا بار بار گونج رہا تھا اور اس کے تمام جسم میں مسرت کی ایک لہر دوڑا رہا تھا کئی بار اپنی گھنی مونچھوں کے اندر ہنس کر اس نے مارواڑیوں کو گالی دی غریبوں کی کھٹیاں میں گھسے ہوئے کھٹمل نیا قانون ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا وہ بہت مسرور تھا خاص کر اس وقت اس کے دل کو بہت ٹھنڈک پہنچتی جب وہ خیال کرتا کہ گوروں سفید چوہوں وہ ان کو اسی نام سے یاد کیا کرتا تھا کہ تھوتنیاں نئے قانون کے آتے ہی بلوں میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گی جب نتھو گنجا پگڑی بغل میں دبائے اڈے میں داخل ہوا تو استاد منگو بڑھ کر اس سے ملا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بلند آواز سے کہنے لگا لا در ایسی خبر سناؤں کہ جی خوش ہو جائیں تریس گنجی کھوپڑی پر بال اگائیں اور یہ کہہ کر منگو نے بڑے مزے لے لے کر نئے قانون کے متعلق اپنے دوست سے باتیں شروع کر دیں دوران گفتگو میں اس نے کئی مرتبہ نتھو گنجے کے ہاتھ پر زور سے اپنا ہاتھ مار کر کہا تو دیکھتا رہے کیا بنتا ہے یہ روس والا بادشاہ کچھ نہ کچھ ضرور کر کے رہے گا استاد منگو موجودہ سوویت نظام کے اشتراکی سرگرمیوں کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا اور اسے وہاں کے نئے قانون اور دوسری نئی چیزیں بہت پسند تھیں اسی لیے اس نے روس والے بادشاہ کو انڈیا ایکٹ یعنی جدید آئین کے ساتھ ملا دیا اور پہلی اپریل کو پرانے نظام میں جو نئی تبدیلیاں ہونے والی تھیں وہ انہیں روس والے بادشاہ کے اثر کا نتیجہ سمجھتا تھا کچھ عرصے سے پشاور اور دیگر شہروں میں سرخ پوشوں کی تحریک جاری تھی منگو نے اس تحریک کو اپنے دماغ میں روس والے بادشاہ اور پھر نئے قانون کے ساتھ خلط ملط کر دیا تھا اس کے علاوہ جب کبھی وہ کسی سے سنتا کہ فلا شہر میں بم ساس پکڑے گئے ہیں یا فلاں جگہ اتنے آدمیوں پر بغاوت کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا ہے تو ان تمام واقعات کو نئے قانون کا پیش خیمہ سمجھتا اور دل ہی دل میں خوش ہوتا ایک روز اس کے تانگے میں دو بیرسٹر بیٹھے نئے آئین پر بڑے زور سے تبادلہ خیال کر رہے تھے اور وہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا جدیدائن کا دوسرا حصہ فیڈریشن ہے جو میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آ سکا فیڈریشن دنیا کی تاریخ میں آج تک نہ سنی نہ دیکھی گئی سیاسی نظریے سے بھی یہ فیڈریشن بالکل غلط ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ کوئی فیڈریشن ہے ہی نہیں ان بیرسٹروں کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس میں بیشتر الفاظ انگریزی کے تھے اس لیے استاد منگو صرف اوپر کے جملے ہی کو کسی قدر سمجھا اور اس نے کہا یہ لوگ ہندوستان میں نئے قانون کی آمد کو برا سمجھتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ ان کا وطن آزاد ہو چنانچہ اس خیال کے زیر اثر اس نے کئی مرتبہ ان دو بیرسٹروں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھ کر کہا ٹاڈی بچے جب کبھی وہ کسی کو دبی زبان میں ٹاڈی بچہ کہتا تو دل میں یہ محسوس کر کے بڑا خوش ہوتا کہ اس نے اس نام کو صحیح جگہ استعمال کیا ہے اور یہ کہ وہ شریف آدمی اور ٹاڈی بچے کی تمیز کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اس واقعے کے تیسرے روز وہ گورنمنٹ کالج کے تین طلباء کو اپنے تانگے میں بٹھا کر مزنگ جا رہا تھا کہ اس نے ان تین لڑکوں کو آپس میں یہ باتیں کرتے سنا نئے آئین نے میری امیدیں بڑھا دی ہیں اگر صاحب اسمبلی کے ممبر ہو گئے تو کسی سرکاری دفتر میں ملازمت ضرور مل جائے گی ویسے بھی بہت سی جگہیں اور نکلیں گی شاید اسی گڑبڑ میں ہمارے ہاتھ بھی کچھ آ جائے ہاں ہاں کیوں نہیں وہ بیکار گریجویٹ جو مارے مارے پھر رہے ہیں ان میں کچھ تو کمی ہوگی اس گفتگو نے استاد منگو کے دل میں جدید آئین کی اہمیت اور بھی بڑھا دی وہ اس کو ایسی چیز سمجھنے لگا جو بہت چمکتی ہو نیا قانون وہ دل میں کئی بار سوچتا یعنی کوئی نئی چیز اور ہر بار اس کی نظروں کے سامنے اپنے گھوڑے کا وہ ساز آ جاتا جو اس نے دو برس ہوئے چودھری خدا بخش سے اچھی طرح ٹھوک بجا کر خریدا تھا اس ساس پر جب وہ نیا تھا جگہ جگہ لوہے کی نکلی ہوئی کیلیں چمکتی تھی اور جہاں جہاں پیتل کا کام تھا وہ تو سونے کی طرح دمکتا تھا اس لحاظ سے بھی نئے قانون کا درخشاں و تابہ ہونا ضروری تھا پہلی اپریل تک استاد منگو نے جدید آئین کے خلاف اور اس کے حق میں بہت کچھ سنا مگر اس کے متعلق جو تصور وہ اپنے ذہن میں قائم کر چکا تھا بدل نہ سکا وہ سمجھتا تھا کہ پہلی اپریل کو نئے قانون کے آتے ہی سب معاملہ صاف ہو جائے گا اور اس کو یقین تھا کہ اس کی آمد پر جو چیزیں نظر آئیں گی ان سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی آخر کار مارچ کے 31 دن ختم ہو گئے اور اپریل کے شروع ہونے میں رات کے چند خاموش گھنٹے باقی رہ گئے موسم خلاف معمول سرد تھا اور ہوا میں تازگی تھی پہلی اپریل کو صبح سویرے استاد منگو اٹھا اور استبل میں جا کر گھوڑے کو جوتا اور باہر نکل گیا اس کی طبیعت آج غیر معمولی طور پر مسرور تھی وہ نئے قانون کو دیکھنے والا تھا اس نے صبح کے سرد دھندلکے میں کئی تنگ اور کھلے بازاروں کا چکر لگایا مگر اسے ہر چیز پرانی نظر آئی آسمان کی طرح پرانی اس کی نگاہیں آج خاص طور پر نیا رنگ دیکھنا چاہتی تھیں مگر سوائے اس کلغی کے جو رنگ برنگ کے پروں سے بنی تھی اور اس کے گھوڑوں کے سر پر جمی ہوئی تھی اور سب چیزیں پرانی نظر آتی تھیں یہ نئی تلخی اس نے نئے قانون کی خوشی میں یکم مارچ کو چودھری خدا بخش سے ساڑھے چودہ آنے میں خریدی تھی گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز کالی سڑک اور اس کے آس پاس تھوڑا تھوڑا فاصلہ چھوڑ کر لگائے ہوئے بجلی کے کھمبے دکانوں کے بورڈ اس کے گھوڑے کے گلے میں پڑے ہوئے گھنگرو کی جھنجھناہٹ بازار میں چلتے پھرتے آدمی ان میں سے کون سی چیز نئی تھی ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں لیکن استاد منگو مایوس نہیں تھا ابھی بہت سویرا ہے دکانیں بھی تو سب کی سب بند ہیں اس خیال سے اسے تسکین تھی اس کے علاوہ وہ یہ بھی سوچتا تھا ہائی کورٹ میں نو بجے کے بعد ہی کام شروع ہوتا ہے اب اس سے پہلے نئے قانون کا کیا نظر آئے گا جب اس کا تانگہ گورنمنٹ کالج کے دروازے کے قریب پہنچا تو کالج کے گھڑیال نے بڑی رغونت سے نو بجائے جو طلبہ کالج کے بڑے دروازے سے باہر نکل رہے تھے خوش پوش تھے مگر استاد منگو کو نہ جانے ان کے کپڑے میلے میلے سے کیوں نظر آئے شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی نگاہیں آج کسی خیرا کن جلوے کا انتظار کرنے والی تھیں تانگے کو دائیں ہاتھ موڑ کر وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر انار کلی میں تھا بازار کی آدھی دکانیں کھل چکی تھیں اور اب لوگوں کی آمد و رفت بھی بڑھ گئی تھی حلوائی کی دکانوں پر گاہکوں کی خوب بھیڑ تھی منہاری والوں کی نمائشی چیزیں شیشے کی الماریوں میں لوگوں کو دعوت نظارہ دے رہی تھیں اور بجلی کے تاروں پر کئی کبوتر آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے مگر استاد منگو کے لیے ان تمام چیزوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی وہ نئے قانون کو دیکھنا چاہتا تھا ٹھیک اسی طرح جس طرح وہ اپنے گھوڑے کو دیکھ رہا تھا جب استاد منگو کے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا تھا تو اس نے چار پانچ مہینے بڑی بے قراری سے گزارے تھے اس کو یقین تھا کہ بچہ کسی نہ کسی دن ضرور پیدا ہوگا مگر وہ انتظار کی گھڑیاں نہیں کاٹ سکتا تھا وہ چاہتا تھا کہ اپنے بچے کو صرف ایک نظر دیکھ لے اس کے بعد وہ پیدا ہوتا رہے چنانچہ اسی غیر مغلوب خواہش کے زیر اثر اس نے کئی بار اپنی بیمار بیوی کے پیٹ کو دبا دبا کر اور اس کے اوپر کان رکھ کر اپنے بچے کے متعلق کچھ جاننا چاہا تھا مگر ناکام رہا تھا ایک مرتبہ وہ انتظار کرتے کرتے اس قدر تنگ آ گیا کہ اپنی بیوی پر برس پڑا تھا تو ہر وقت مردے کی طرح پڑی رہتی ہے اٹھ ذرا چل پھر تیرے انگ میں تھوڑی سی طاقت تو آئے تختہ بنے رہنے سے کچھ نہ ہو سکے گا تو سمجھتی ہے کہ اس طرح لیٹے لیٹے بچہ استاد منگو تباً جلد باز واقع ہوا تھا وہ ہر سبب کی عملی تشکیل تھا گنگاوتی اس کی اس قسم کی بے قراریوں کو دیکھ کر عام طور پر یہ کہا کرتی تھی ابھی کنواں کھودا نہیں گیا اور پیاس سے نڈال لو رہے ہو کچھ بھی ہو مگر استاد منگو نئے قانون کے انتظار میں اتنا بےقرار نہیں تھا جتنا کہ اسے اپنی طبیعت کے لحاظ سے ہونا چاہیے تھا وہ نئے قانون کو دیکھنے کے لیے گھر سے نکلا تھا ٹھیک اسی طرح جیسے وہ گاندھی یا جواہر لال کے جلوس کا نظارہ کرنے کے لیے نکلا کرتا تھا لیڈروں کی عظمت کا اندازہ استاد منگو ہمیشہ ان کے جلوس کے ہنگاموں اور ان کے گلے میں ڈالے ہوئے پھولوں کے ہاروں سے کیا کرتا تھا اگر کوئی لیڈر گیندے کے پھولوں سے لدا ہو تو استاد منگو کے نزدیک وہ بڑا آدمی تھا اگر کسی لیڈر کے جلوس میں بھیڑ کے باعث دو تین فساد ہوتے ہوتے رہ جائیں تو اس کی نگاہوں میں وہ اور بھی بڑا تھا اب نئے قانون کو وہ اپنے ذہن کے ایسی ترازو میں تولنا چاہتا تھا انار کلی سے نکل کر وہ مول روڈ کی چمکیلی سطح پر اپنے تانگے کو آہستہ آہستہ چلا رہا تھا کہ موٹروں کی دکان کے پاس اسے چھاونی کی ایک سواری مل گئی کرایہ طے کرنے کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کو چابک دکھایا اور دل میں خیال کیا چلو یہ بھی اچھا ہوا شاید چھاؤنی ہی سے نئے قانون کا کچھ پتہ چل جائے چھاؤنی پہنچ کر استاد منگو نے سواری کو اس کی منزل مقصود پر اتار دیا اور جیب سے سیگرٹ نکال کر بائیں ہاتھ کی آخری دونگلیوں میں دبا کر سلگایا اور پچھلی نشست کے گدے پر بیٹھ گیا جب استاد منگو کو کسی سواری کی تلاش نہیں ہوتی تھی یا اسے کسی بیتے ہوئے واقعے پر غور کرنا ہوتا تھا تو وہ عام طور پر اگلی نشست چھوڑ کر پچھلی نشست پر بڑے اطمینان سے بیٹھ کر اپنے گھوڑے کی باغیں دائیں ہاتھ کے گرد لپیٹ لیا کرتا تھا ایسے موقعوں پر اس کا گھوڑا تھوڑا سا ہنہنانے کے بعد بڑی دھیمی چال چلنا شروع کر دیتا تھا گویا اسے کچھ دیر کے لیے بھاگ دوڑ سے چھٹی مل گئی ہے گھوڑے کی چال اور استاد منگو کے دماغ میں خیالات کی آمد بہت سست تھی جس طرح گھوڑا آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا اسی طرح استاد منگو کے ذہن میں نئے قانون کے متعلق نئے قیاسات داخل ہو رہے تھے وہ نئے قانون کی موجودگی میں میونسپل کمیٹی سے تانگوں کے نمبر ملنے کے طریقے پر غور کر رہا تھا وہ اس قابل غور بات کو آئین جدید کی روشنی میں دیکھنے کی صحیح کر رہا تھا وہ اس سوچ بچار میں غرق تھا اسے یوں معلوم ہوا جیسے کسی سواری نے اسے بلایا ہے پیچھے پلٹ کر دیکھنے سے اسے سڑک کے اس طرف دور بجلی کے کھمبے کے پاس ایک گورا کھڑا نظر آیا جو اسے ہاتھ سے بلا رہا تھا جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے استاد منگو کو گوروں سے بہت نفرت تھی جب اس نے اپنے تازہ گاہک کو گورے کی شکل میں دیکھا تو اس کے دل میں نفرت کے جذبات بیدار ہو گئے پہلے تو اس کے جی میں آئی کہ بالکل توجہ نہ دے اور اس کو چھوڑ کر چلا جائے مگر بعد میں اس کو خیال آیا ان کے پیسے چھوڑنا بھی بے ہے کلغی پر جو مفت میں ساڑھے چودہ آنے خرچ دیے ہیں ان کی جیب بھی سے وصول کرنے چاہیے چلو چلتے ہیں خالی سڑک پر بڑی صفائی سے ٹانگا موڑ کر اس نے گھوڑے کو چابوک دکھایا اور آگ جھپکنے میں وہ بجلی کے کھمبے کے پاس تھا گھوڑے کی باغیں کھیچ کر اس نے ٹانگا ٹھہرایا اور پچھلی نشست پر بیٹھے ہوئے گورے سے پوچھا صاحب بہادر کہاں جانا مانگتا ہے اس سوال میں بلا کا طنزیہ انداز تھا صاحب بہادر کہتے وقت اس کا اوپر کا مونچھوں بھرا ہوٹ نیچے کی طرف کھینچ گیا اور پاس ہی گال کے اس طرف جو مدھم سی لکیر ناک کے نتنے سے تھوڑی کے بالائی حصے تک چلی آ رہی تھی ایک لرزش کے ساتھ گہری ہو گئی گویا کسی نے نوکیلے چاقو سے شیشم کی سانولی لکڑی میں دھاری ڈال دی ہے اس کا سارا چہرہ ہنس رہا تھا اور اپنے اندر اس نے اس گورے کو سینے کی آگ میں جلا کر بھسم کر ڈالا تھا جب گورے نے جو بجلی کے کھمبے کی اوٹ میں ہوا کا رخ بچا کر سگریٹ سلگا رہا تھا مڑ کر تانگے کے پائیدان کی طرف قدم بڑھایا تو اچانک استاد منگو کی اور اس کی نگاہیں چار ہوئیں اور ایسا معلوم ہوا کہ بیک وقت آمنے سامنے کی بندوقوں سے گولیاں خارج ہوئیں اور آپس میں ٹکرا کر ایک آتشی بگولہ بن کر اوپر کو اوڑ گئیں استاد منگو جو اپنے دائیں ہاتھ سے باغ کے بل کھول کر تانگے پر سے نیچے اترنے والا تھا اپنے سامنے کھڑے گورے کو یوں دیکھ رہا تھا گویا وہ اس کے وجود کے ذرے ذرے کو اپنی نگاہوں سے چبا رہا ہے اور گورا کچھ اس طرح اپنی نیلی پتلون پر سے غیر مرائی چیزیں جھاڑ رہا ہے گویا وہ استاد منگو کے اس حملے سے اپنے وجود کے کچھ حصے کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہا ہے گورے نے سگریٹ کا دھواں نکلتے ہوئے کہا جانا مانگتا یا پھر گڑبڑ کرے گا وہی وہ ہے یہ لفظ استاد منگو کے ذہن میں پیدا ہوئے اور اس کی چوڑی چھاتی کے اندر ناچنے لگے وہی وہ ہے اس نے یہ لفظ اپنے منہ کے اندر ہی اندر دوہرائے اور ساتھ ہی اسے پورا یقین ہو گیا کہ وہ گورا جو اس کے سامنے کھڑا ہے وہی ہے جس سے پچھلے برس اس کی جھڑپ ہوئی تھی اور اس خام کے جھگڑے میں جس کا باعث گورے کے دماغ میں چڑھی ہوئی شراب تھی اسے تون کرہن بہت سی باتیں سہنا پڑی تھیں استاد منگو نے گورے کا دماغ درست کر دیا ہوتا بلکہ اس کے پرزے اڑا دیے ہوتے مگر وہ کسی خاص مصلحت کی بنا پر خاموش ہو گیا تھا اس کو معلوم تھا کہ اس قسم کے جھگڑوں میں عدالت کا نزلہ عام طور پر کوچوانوں ہی پر گرتا ہے استاد منگو نے پچھلے برس کی لڑائی اور پہلی اپریل کے نئے قانون پر غور کرتے ہوئے گورے سے کہا کہاں جانا مانگتا ہے استاد منگو کے لہجے میں چابو کیسی تیزی تھی گورے نے جواب دیا ہیرا منڈی کرایا پانچ روپئے ہوگا استاد منگو کی مجھے تھر تھرائی یہ سن کر گورا حیران ہو گیا وہ چلایا پانچ روپئے کیا تم ہاں ہاں پانچ روپئے یہ کہتے ہوئے استاد منگو کا داہنا بالوں بھرا ہاتھ بھج کر ایک وزنی بھوسے کی شکل اختیار کر گیا کیوں جاتے ہو یا بیکار باتیں بناؤ گے استاد منگو کا لہجہ زیادہ سخت ہو گیا گورا پچھلے برس کے واقعے کو پیش نظر رکھ کر استاد منگو کے سینے کی چوڑائی نظر انداز کر چکا تھا وہ خیال کر رہا تھا کہ اس کی کھوپڑی پھر کھجلا رہی ہے اس حوصلہ افزا خیال کے زیر اثر وہ تانگے کی طرف اکڑ کر بڑھا اور اپنی چھڑی سے استاد منگو کو تانگے پر سے نیچے اترنے کا اشارہ کیا بیت کی یہ پالش کی ہوئی پتلی چھڑی استاد منگو کی موٹی ران کے ساتھ دو تین مرتبہ چھوئی اس نے کھڑے کھڑے اوپر سے پست قد گورے کو دیکھا گویا وہ اپنی نگاہوں کے وزن ہی سے اسے پیس ڈالنا چاہتا ہے پھر اس کا گھوسا کمان میں سے تیر کی طرح سے اوپر کو اٹھا اور چشم زدن میں گورے کی ٹھڈی کے نیچے جم گیا دھکا دے کر اس نے گورے کو پرے ہٹایا اور نیچے اتر کر اسے دھڑا دھڑ پیٹنا شروع کر دیا ششدر و متحیر گورے نے ادھر ادھر سمٹ کر استاد منگو کے وزنی گھوسوں سے بچنے کی کوشش کی اور جب دیکھا کہ اس کے مخالف پر دیوانگی کی کسی حالت تاری ہے اور اس کی آنکھوں میں سے شرارے برس رہے ہیں تو اس نے زور زور سے چلانا شروع کیا اس کی چیخ پکار نے استاد منگو کی باہوں کا کام اور بھی تیز کر دیا وہ گورے کو چی جی بھر کے پیٹ رہا تھا اور ساتھ ساتھ یہ کہتا جاتا تھا پہلی اپریل کو بھی وہی اکڑفوں پہلی اپریل کو بھی وہی اکڑفوں ہیں بچہ لوگ جمع ہو گئے اور پولیس کے دو سپاہیوں نے بڑی مشکل سے گورے کو استان منگو کی گرفت سے چھڑایا استان منگو ان دو سپاہیوں کے درمیان کھڑا تھا اس کی چوڑی چھاتی پھولی سانس کی وجہ سے اوپر نیچے ہو رہی تھی منہ سے جھاگ بہ رہا تھا اور اپنی مسکراتی ہوئی آنکھوں سے حیرت زدہ مچمے کی طرف دیکھ کر وہ ہانپتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا وہ دن گزر گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے اب نیا قانون ہے میاں نیا قانون اور بیچارہ گورہ گورا اپنے بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ بے وقوفوں کے مانند کبھی استاد منگو کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی ہجوم کی طرف استاد منگو کو پولیس کے سپاہی تھانے میں لے گئے راستے میں اور تھانے کے اندر کمرے میں وہ نیا قانون نیا قانون چلاتا رہا مگر کسی نے ایک نہ سنی نیا قانون نیا قانون کیا بک رہے ہو قانون وہی ہے پرانا اور اس کو حوالات میں بند کر دیا گیا